اللہ رب ہم حدیث پڑھ رہے تھے تین ہزار دو سو انچاس اور درمیان میں سے رہ گئی تھی تو, تو آپ کے سامنے آ تھا آگے قال يا عيسى إني أريد أن أعرض عليك أمرا وحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشير أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أتيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أبتال الله ورسول والدار الآخرة فأسألك أن ألا تخبر امرأة راتم من, من لم ابتدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا وہ ابتدائی تمام الفاظ مشہورات میں سب سے زیادہ عقل مند اور افضل عائشہ رضی اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ہی میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ تم اس کا جواب تیرے میں جدی نہیں یا تصف... حت... ابھی تک کہ آپ اپنے والدین سے تو بات ہے وہ آیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنا دیارت عائشہ اللہ... تو اللہ کیا میں آپ کے معاملے میں آپ معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لوں اور رسولہ بلکہ میں تو, تو اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتا ہوں اس یار اللہ اور مگر میں آپ صلی اللہ علیہ یہ درخواست کرتی ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سے ہوں, اللہ علیہ وسلم سے جو کیا ہے اس کا ذکر اپنی ازواج میں سے کسی اور کے سامنے نہ, نہ کرے. اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈی مجھ سے پوچھے گی تو میں اس کے سامنے ضرور جو ہے وہ اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ کسی کو تکلیف پہنچ جاؤں سن تکلیف پہنچانے کے لیے مجھے نہیں بھیجا ولا متعین یا کسی کو خواہ مخواہ کسی تکلیف میں متدلا کر دوں بالانسی معلم لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا حدیث امام مالک امام شافری اور امام ابو حنیفہ امام احمد بن حمبل جمہور کو کہا گا کہ مقصد کی دلیل ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو جو ہے اختیار دیا اور بیوی نے اپنے خاون ہی کو اختیار کر لیا تو اس سے تجربات واقع نہیں ہوگی جد واقع پر نہیں ہوتی اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زید بن حسن بسری اور صرف اختیار دینے سے چاہے بیوی بی اپنے آپ کو اختیار کرے یا خاون کو اختیار کرے نہ کرے صرف اختیار دینے سے ایک طلاق رضی اللہ اللہ اللہ روایتوں کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی جنہوں نے اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بر کر دیا تھا نقصہ میں نے عرض کیا کسی عورت اپنا نبا کر سکتی ہے علما انکل اللہ پھر اللہ پتا نہیں آئنا شاہی تماخلا جنا حالئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے جس کو آپ کیا ہے علیحدہ کر دیں اور جس کو کیا ہے اپنے پاس جگہ دیں اور جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کر دیا ہے اگر ان میں سے بھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو ماں رس اللہ ہوا کا تو میں نے آپ صلی اللہ وسلم کیا کہ میں آپ کے پروردگار کو دیکھتی ہوں کہ آپ کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش کو جلدی پورا کر دیتا ہے روایت ہے ساتھ ایک سفر میں تھی ہے مقابلہ ہوا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑ میں مقابلہ ہوا علی تو میں آگے نکل گئی دوڑ میں آگے نکلی جب میرا گوشت پڑ گیا پھر مقابلہ ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سبق کا بدلا ہو گیا گلے جیت گئی تھی اب اس مرتبہ دونوں برابر بر بر بر بر بر بر بر. دوڑ میں نمبر دوڑوں کی دوڑ میں نمبر تین اور اسی طرح پیدل اور خراب وعنها خیرکم خیرکم و خیرکم و ماتا صاحب حکم خاؤ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے ایزا ماتا صاحب حکم اور جب تمہارا کوئی ساتھ ہی مر جائے تو اس کو چھوڑ دو یعنی اس کے مر جانے کے بعد اس کی برائیاں بیان نہ کرو, نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں بھی رہنمائی کرما دی کہ مردوں کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرنا چاہیے ان کی برائیاں بیان نہیں کرنا <متصفح> آج ہمارے معاشرے میں کو تو چھوڑ دیں اپنوں کو نہیں چھوڑ دیں اپنے ہوتے. اپنا بھائی ہوتا ہے اپنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر غلط گمان غلط خیالات اور پھر پیچ پیچے برائی لوگوں کے سامنے پیٹ پیچھے برائی حبت کرنا إذا صلت خمسها وقامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أفضل الجنة شاءت فعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أعمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها معلوم هو تسجد عظيميا پہلے جائز تھا اب جائز نہیں جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا پہلے تو یہ ادھر تنوری شوہر بلائے تو جانا چاہیے بیوی بی کو اگر کے بچ ملے کے پاس ہو مصروفیت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی چلی جائے عن نبی صلی اللہ علیہ دنیا اللہ کے اللہ, اللہ خاری چہرے ولا ولا پر نہیں مارنا چاہیے اور کو الگ بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں گھر کے اندر میری ایک بیٹی زبان دراز ہے میں فرمایا اس کو طلاق دے دو یہ جو حکم دیے نا طلاق دے دو یہ حکم وجوب کا نہیں ہے بہت کیا میرے ہاں جو ہے اس کے اراد ہے اللہ نے فرمایا شروع کرو کرو آگے آپ